اس نے پوچھا کہ کوہ تور کہاں واقع ہے یہ صاحب ابھی تک ہمیں جغرافی میں نہیں ملا کہ جس نے قرآن مجید فرقان حمید نے جسے جس تور قرار دیا اس کا وجود تو ہے لیکن وہ زمین کے کون سے خطے میں ہے کس شہر کس ملک میں ہے ہمیں یہ نہیں ملا